تو تمام انبیاء چالی سال تک سیت انبیاء تو افضل اے اس واسطے آپ چالیس سال ویسی نوی نی نویل میرا دادی دلیل دل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 شیخلام ابوان الاسلام ابو عثمان سابو مسلم راہ الاسلام سرکار نام کی رشوش گلا پڑی سنا چاہیے حسن بن علی آل حسن بن علی بربحاری اچھو پیسہ دیدو ہے یا یقصہ چھے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 رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اوح اللہ تبارک و تعالیٰ الہ موسیٰ بن عمران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی لا تجالس اہل البیدہ ہے فہن جالستہم فحا کفی صدر کشہم مما یفولون اکباب تو کفی نار جہانی اے کلیم بد مدبانہ نہ بیٹھنا اگر ویٹھو گئے تو توٹے سینے دندر کوئی گالو دی اڑ گئی جو آخ میں آج دن چوک رہا دا اس طرح نبی جد ہو عیاض فرماتے ہیں فضائل بن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 انه مبغض لاصحاب بدعه غفر له وان قل عمله سبحان الله فرمایا جب الله تبارک وتعالى اميا جب الله تبارک وتعالى کو یہ معلوم ہو سبحان الله کیا مطلب اللہ تبارک وتعالى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 امر بین اُبیت کے گھر سے نکلنے گھر کے گھر سے نکلنے کی بنسبت کیا مطلب یہ دروں نکلہ ہوتا دے کرو چنگا تھی پر اس مردود دے کرو نہ ہوتا <سؤال> اگر فرمایا فرمایا کوئی بات دکید کی دی کوئی گل ہے کہ اپنے اندر کہ کیامت مطلب رو رب بگ پیش ہو میں تو دے نارو ایس ہنگا کہ کہ تو زانی, شرابی خوائن, چور ڈکیٹ کے او دی بخشش ہونی کوئی نہیں پھر بھی بخشا جائیں کسی نہ کسی ویل چھے جانی جان دے لال بچ نہیں آر یہ گل چنگی ہو اللہ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 او اے او اسر مطابق اے او نہیں گا اتنا وڈیا بکواسا رکھتے تبدیل کی تے مناظرے تے آیا جدو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 بارہ دل میں پتہ نہیں پیار اس حیران ہو گیا ہے اپنا ست اللہ علیم فی الم کما صلی اللہ علیہ ابراہیم کما اللہ علیہ ابراہیم دی تشبیح صرف ایڈی موٹی حاصل جا دے اندر بائیس فرق لکھے سو صرف دے موسے بازی نے سی مراد بھائی مان بندے اللہ <سؤال> تعالی نے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 دینسان دین دین دے کے دین کرنا منافق علم آستے دین آستے نہیں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 ح مردا پچھان کرنی ہے تو یہ مرد نہیں اللہ پہ حق دی پچھان پہلے کر سبحان اللہ پہلے چلو